کہتا ہے کیا کہتا ہے کے یا ماضی مجہول کو سیوا بولتا ہے حکایت کی گئی ہے کیا کی گئی ہے وہ یہ بھی کہتا ہے حد سنا کے ہمیں فلاں نے بیان کیا اس کو فلاں نہ وہ کہتا ہے ہو کے یا حکایت کی گئی ہے پتہ نہیں کون ہے حکایت کرنے والا کہاں موجود ہے یہ کچھ بھی معلوم ہے اس نے ہو کے یا کہہ کر اس حکایت کے غور کی طرف خود اشارہ کر دیا احمد یار کی خیانت ہے کہ اس نے یہ بازی کیری نہیں کی ہے اب دیکھو نیچے عبارت ہے اصل اس میں حقیقی عبارت ہو کہ یہ ان مولانا جلال الدین نقل کیا گیا ہے حکایت کیے گیا ہے کہ مولانا رومی رحمہ اللہ تعالی مشغول ہوئے نزدیک صلاح الدین کے جو شریک کر لیا تھا انہوں نے اس کو بعد جدا ہونے کے شمس الدین سے دی سے وہ فوت ہو گیا جا بے چارے پر جب سنا اس کو بعد اتبائے مولانا نے مولانا کے بعد شاگردوں نے یہ بات سنی ارادو قتل ہوں ارادہ کیا انہوں نے قتل کرنے صلاح الدین کا ان کو غصہ لگا ہوگا نا مولانا جلال الدین رومی جو تھا نا صحیح بہت بڑا علامہ تھا یہ معمولی آدمی نہیں ہے اس کی کتاب پڑھو مسنوی رونی کی تو حیران ہو جاتا ہے بندہ کہ میرا علمی علم ہے اس کے اندر بہت بڑا علامہ تھا پھر شمس الدین تبریزی کے بعد رہا سمجھا صوفیت بھی حاصل کی اب وہ فوج ہو گئے تو صلاح الدین کے پاس چلے گئے سمجھا تو حضرت کے شاگردوں اچھا کو غصہ لگا کہ یہ کیسے ہمارے استاذ کا پیر بن گیا ہے چھوٹا آدمی ہو کر ہمارے پیر کا پیر بن گیا ہمارے پیر کا درجہ ہے ہمارے استاد کا درجہ ہے یہ ہوا کرتا ہے ایسے سمجھا واقعات حدیث تاغ میں بھی آتے ہیں کہ حضرت کے بعد مختلف آدمی آتے تھے وہ حضرت کے ساتھ گڑبڑ کرتے تھے پھر صابۂ اسلام کی بجبی ہوتے کہ ہم اس کو ایسا کریں ایسا کریں ہمارے مشرد کے ساتھ یہ باتیں کیوں کر رہا ہے ایسے ہوتا ہے تو انہوں نے ارادہ کیا بندے خدا کے کہ خود صلاح الدین کو قتل کر دیں کیا کر دیں ہاں ہر سال مولانا ابن ہلطان ولد مولانا نے اپنے بیٹے سلطان ود کو بھیجا شیخ کی طرف تو بس کہا شیخ صلاح الدین نے کہ بے شک اللہ طبار تعالیٰ نے دی ہے مجھے قدرت اوپر تبدیل کرنے آسمان کی طرف زمین کے بس اگر میں ارادہ کروں تو اللہ تو ہم بھی قدرت اللہ ہے میں ان کو ہلاک کر دوں گا اللہ کی ان کے ساتھ لیکن بہتر یہ ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں ان کی اصلاح کی بس شیخ نے دعا کی اور آمین کے سلطان ولد نے فلانا قلوب و مستفروں ہو گئے ظلم کے اور انہوں نے معافیاں مانگی سمجھ رہے ہو تیسرا جواب تیسرا جواب یہ ہے کہ یہ بے سروپا حکایت اور جالی جوٹھی حکایت جو ہے قرآن پاک کی کئی آیات کے متصادم اور معارض ہے قرآن پاک کی کئی آیات کے متصادم اور آرد. معارض ہے اس لیے مردود اور باطل ہے اب پڑھو بہو انی مغلوب سنت سر کس <تصفح> حضرت آدرتوں علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو انی مغلوب کے یا اللہ بے شک میں مغلوب ہوں سنت تو آپ بدلہ لے میرا میں اپنے دشمنوں کا مقابلہ یا اللہ لا تہربانی کر آپ بدلہ لے حافظ ابن کثیر کی عبارت ضعیف انہوں نے ہا اوان مقابت فن تصر ان تل دینے کا میں کمزور ہوں ان لوگوں سے اور ان کے مقابلہ کرنے سے ان سے اور ان کے مقابلہ کرنے سے میں ضعیف ہوں کمزور ہوں فن تصر انتلے دینے پس تو آپ ان سے اپنے دین کے لیے بجلا لے لے اور عبارت مراغی اپنی جریر کی ان غالب نہیں تمرو دھن باؤ تو ون بے شک میری قوم میرے پر غالب ہو چکی ہے سرکشی کے اندر بلا طاقت علی بہم اور مجھے ان کے مقابلہ کرنے کی کوئی طاقت نہیں ہے نو علیہ ہی سلاد و تسلیم اول رسل ہیں کیا ہیں ساڑھے نو سو سال انہوں نے خدا کا پیغام پہنچایا ہے لیکن جب وقت آیا تو آپ کیا کہتے ہیں؟ انی مغلوب ان ربہ مجھے طاقت میں ضعیف ہوں کمزور ہوں لا طاقت علی بہن مجھے ان سے مقابلہ کرنے کی طاقت طاقتہ ناکیرا ہے نفی کے بعد ہے مجھے کوئی طاقت نہیں ہے نو علیہ السلام جو رسولوں کے پہلے رسول ہیں ان کو تو اپنے دشمن کے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے صلاح الدین کو طاقت ہے کہ دشمنوں کو ہلاک کر دیں صلاح الدین کا درجہ دیا جائے یا نو علیہ السلام کا درجہ دیا جائے <تصفيق> <آن؟ تصف> والے صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ میں ایک جگہ گیا تقریر کرنے کے لیے تو میں نے نو علیہ السلام کا قصہ بیان کیا پرانے پاک میں آیا ہے سورہ حود وغیرہ کے اندر تو میں نے نتیجے میں یہ کہا کہ جب نو علیہ السلام اپنے بیٹے کو آزاد الہی سے نہ بچا سکے تو پیر محبوب صبحانی تمہیں کیسے بچا سکتا ہے ہی؟ پیر محبوب زبانی ولی ہے زیادہ سے زیادہ اور اس کی ولایت جو ہے وہ قطعی بھی نہیں ہے غلی ہے اور نو علیہ السلام تو اللہ کا پیغمبر ہے ایک مشرق تھا بےمان اس نے کہا کہو دیکھو اس نے پیر محبوب صبانی کو نوح سے بھی گھٹا دیا ہے پیر محبوب صبانی کو لوہ سے بھی گھٹا دیا دیکھو دب ہے یہ پیر محبوب زبانی کو نوح سے بھی اس نے گھٹا دیا یعنی وہ بےمان پیر محبوب صبانی کو نوح علیہ السلام سے بھی بڑھا رہا تھا کہیں تمہارے نزدیک تو ایسا نہیں ہے جب لو علیہ السلام کی طاقت نہیں ہے دشمنوں کو ہلاک کرنے کی تو صلاح الدین کی طاقت بدل جائے اولا نہیں ہو سکتی یہ جھوٹ تو ہو سکتا ہے سچ نہیں ہو سکتا سمجھ رہے ہو اچھا صحیح اگلے صفحے پر آ جاؤ علیہ اسلام کے پاس جب لڑکے آئے بے ریش لو ان بے کم قوت شدید آپ نے سنا کاش کے مجھے طاقت ہوتی تمہارے مقابلہ کرنے کی آج جا میں جگہ پڑتا طرف کبھی لے مضبوط کے آپ نے پڑھا ہوا کہ لو کس کے لیے آتا ہے نفی کے لیے آتا ہے کس کے لیے ہاں یہ لو جو ہے یہاں تمنی کے لیے ہے کاش کے مجھے تمہارے مقابلہ کرنے کی کیا ہوتی طاقت ہوتی جی تمہیں تمہارا, تمہارا مقابلہ کرتا اللہ محمری کی بارت لو ان بے کم کو وطن فل بازانے والا دفے کم تو بے نفسی اگر بے شک میرے لیے طاقت ہوتی اپنے بدن کے اندر تمہارے دفع کرنے پر لبائے تو بے نفسی تم اپنے آپ کے ذریعے تم سے میں اپنے آپ کو بچا لیتا تم رہے ہو اللہ مہ سے فرماتے لو صابن بلقاب اگر ثابت ہو جائے یہ بات کہ میری ذات کو تمہارا مقابلہ کرنے کی طاقت ہے تمہارے دفع کرنے کی تو البتہ میں ضرور کرتا ضرور علامہ کرتبی فرماتے ہیں لمارا استمرار جب دیکھا آپ نے ان کا استمرار گمراہی کے اندر اور کمزور ہو گئے آپ ان سے چل افے ذاوفا ہاں لکیر لگا دو بذافان اور خود کمزور ہو گئے ولم یک در آلہ دفے اور ان کو ہٹانے کی آپ کو طاقت نہ رہی ولم یک در ولم یک در دفع کرنے کی طاقت نہ رہی تمنا لو بجاؤنالا رد ہم آپ نے تمنا فرمائی کہ کاش کے آپ پا لیتے کوئی مددگار ان کے رد کرنے پر بس کہا اوپر تری کے ادھارے درد کے اور آج کے لو انلی بے کم کتن کاش کے مجھے تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی لو انلی بے کم کتن کے اندر کتن ناکیرا نفی کے بعد ہے نفی کے بعد ہے یہ اس کا فائدہ دے گا کہ مجھے کچھ بھی طاقت نہیں ہے نہ ذاتی نہ اگر مجھے ذاتی یا آتا کوئی طاقت ہوتی تو میں تمہیں دفاع کر دے گا سمجھ رہے ہو اور لم یکدا دفے ہم ضعفان وہ بھی صاف ضلالت کر رہے ہیں ابریم علیہ السلام کے بعد فرشتے آئے بشر کی شکل میں اب آگے قرآن لکھا ہے او جیسا منہم نے دل کے اندر آپ کے خوف آگیا آ گیا ڈرتا وہ ہے جو طاقت نہیں رکھتا ڈرتا وہ ہے جو کمزور ہوتا ہے طاقتور کبھی ابریم علیہ السلام جو ڈر رہے ہیں خلیل اللہ ہونے کے باوجود دشمنوں سے ڈر آپ کے دل میں آگیا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو دشمنوں کے مقابلے کی طاقت ہے اگر طاقت ہوتی تو ڈرتے نہ ڈرتا وہ ہے جس کو طاقت ہے تو جب ابریم علیہ السلام خلیل اللہ جی؟ اور لوت علیہ اسلام رسول اللہ ہیں تو ان کو طاقت نہیں اپنے دشمنوں کو دفاع کرنے کی تو صلاح الدین کو طاقت ہو سکتی ہے صلاح الدین کا درجہ زیادہ ہے یا بلیم علیہ السلام کا درجہ زیادہ ہے صلاح الدین کا زیادہ ہے یا لوت علیہ اسلام کا درجہ زیادہ ہے, حرام جاتی ہے. آگے پڑھو تالوت بزرگ جب لے کر گئے تھے بنی سلیجوں کو تین سو تیرہ کو فَلَمَّا آمَنُوا هُو قَالُوا لَا تَا الْجَوْمَ <وَجُنُودِهِ> جب گزر گئے اس دریا ہے اردن سے حضرت تالوت اور ان کے وہ لوگ جو ساتھ حضرت کے کہنے لگے نہیں کوئی طاقت آج ہمارے لیے جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابلے کی لا طاقت طاقت نا پیرا نفی کے بعد ہے ہمیں کوئی طاقت نہیں ہے نہ ذاتی نہ وہ تین سو تیرہ صحابی رسول تھے کیا تھے حضرت شمویل علیہ السلام تھے نبی ان کے ان کو انہوں نے دیکھا ہوا تھا یہ سارے صحابی تھے صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابلہ کرنے کی طاقت صحابہ کا درجہ زیادہ ہے یا صلاح الدین کا درجہ زیادہ ہے اندازہ فرماؤ اللہ معلوسی ہی فرماتے ہیں اےلا قدرت لنا بے محار بتم بقاب غلب یعنی ہمیں ان کے ساتھ لڑنے اور مقابلے کی طاقت نہیں آئے غلبہ حاصل کرنا تو کجا سمجھ رہے ہوش نمبر پانچ اللہ نفسی نف ہوں اللہ اللہ دو نہیں اخبار رکھتا میں اپنی جان کے لیے نقشے کا اور نہ نقصان کا مگر وہ جو چاہتا ہے اللہ تبارہ کا بطالہ کل انی لا عمل کو لگم ضرور بلا راشدہ فرماد ہو بے شک میں نہیں اب رکھتا تمہارے لیے نقصان کا اور نہ ہدایت کا جب پرانے پاک پڑھیں گے انشاءاللہ میں بتاؤں گا کہ یہاں اصل میں چار لفظ ہیں کتنے لفظ ہیں کل ان لا عمل کو لگم ذر و نفاؤں والا راشدن بلا ذلال سن رہے ہو نفاؤں بلا ذر و راشدن والا دو دنیا کے متعلق ہے نفا ذرہ جو آخرت کے متعلق رشدن اور گلال پہلے دو میں سے ایک کو گرا کر ایک کو ذکر کر دیا دوسرے دو میں سے ایک کو گرا کر ایک کو ذکر کر دیا وہاں آئے گی بات سوال دیکھ رہے ہو نیچے نیچے سوال لکھا ہے اب فرمائیے مفتی صاحب حضور علیہ السلام کو تو اپنے مخصوص دشمنوں کی ہلاکت اور اسی طرح اپنی ذات مبارک اور باقی تمام کے تمام نقصان ورنوں کی طاقت حاصل نہیں تھی لیکن شما آپ کے شہب کو دونوں جہان کے برباد کرنے کی قوت کیسے مل گئی کیا امتی کا مقام اپنے نبی علیہ السلام سے زیادہ ہوتا ہے امتی کا مقام نبی سے زیادہ ہوتا ہے ان اللہ سے کچھ سما بات وزان والا لتا اندی ان کا خلیمن کسورا بے شک اللہ تبارک و تعالا روکے ہوئے آسمانوں اور زمینوں کو ایک تاکہ نہ ہٹیں اپنی جگہ سے اور البتہ اگر حق بھی جائیں تو نہیں بند کر سکتا ان کو کوئی ایک بار اللہ پاک آسمان اور زمین کو کس نے روکا ہوا ہے اگر ہٹ جائیں تو کوئی اور روکنے والا ہے اللہ کہتا ہے آسمان زمین اپنی جگہ پر قائم ہے میں نے ان کو قائم رکھا ہوا ہے اگر یہ ہٹ بھی جائیں میرے حکم سے تو انہیں قائم رکھنے والا صلاح الدین کہتا ہے مجھے طاقت ہے کہ میں آسمان کو گرا دوں گی خدا سچا ہے یا صلاح الدین سچا ہے ہاں جی توجہ ہے یا نہیں ہے سوال ہے اہم سوال ہے اوپر دیکھو میری طرف دیکھو نیچے کچھ نہیں لکھا میرے طرف دیکھو سوال کرتے ہیں غالی حضرات کہ ہم استمداد از اہل قبور کے قائل ہیں ہمارے اوپر تم کفر و شرک کے فتوے لگاتے ہو کفر و شرک کے حالانکہ ہم اپنے دلائل پیش کرتے ہیں محدس عبدالحق کی طرف سے اس کی عبارات ہم پیش کرتے ہیں محدس عبدالحق پر کیوں نہیں فتوا لگاتے تم سمجھا یہ بڑا اہم سوال ہے پھر عرض کر رہا ہوں غالی کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر تم فتوے لگاتے ہو کہ تم مشرق و کافر ہو کیونکہ تم استمداد از اہل قبور کے قائل ہو حالانکہ ہم جو یہ قول کرتے ہیں ہم دلیل پیش کرتے ہیں محدس عبدالحق الحق کے اقوال کو تو جو ہمارا ماخذ اور منشاہ ہے تم اس پر نہیں کفر کا فتوا لگاتے ہیں? ہمارے اوپر لگاتے ہو سوال سمجھ ہے جواب سے پہلے ایک تمہید ہے کیا ہے تمہید یہ ہے کہ سمجھو بات مولوی سمجھو راضی ہوو یا ناراض ہو سمجھو صحیح بات استمداد تین قسم ہے استمداد عن المیت کتنی قسم ہے پہلا قسم یہ ہے کہ انسان اللہ پاک کو درخواست کرتا ہے کسی میت کا واسطہ دے کر کہ یا اللہ تجھے تیرے تگمبر کی ذات کا واسطہ ہے میرا کام کر دے یا اللہ تجھے فلانے بزرگ کا واسطہ اور وسیلہ اور محاب نبی پاک کے میرا کام کر دے ہماری زبان میں کہتے ہیں محاب نبی پاک دے سر کام سن رہے ہو یا اللہ محین الدین اجمری کے واسطے سے تو فعل سے میرا کام کر دے سمجھا سی ایک استمداد کا قسم میت سے یہ ہے یہ قسم جو ہے یہ شرک نہیں ہے کیونکہ اس قسم کے اندر بندہ اس میت کو عالم الغیب مختار کل نہیں سمجھتا لیکن ہنفیوں کے نزدیک ناجائز ہے ہنفیوں کے نزدیک انشاءاللہ اللہ تعالی جب یہ آیت پڑھیں گے وہ قانون میں قبل وسطی والی آیت تو وہاں میں تبسل بھی ذات کی مختصر بحث عرض کروں گا کہ اناف کے نزدیک توسل بھی زاط ناجائز ہے بلکہ حرام ہے سمجھ رہے ہو استمداد کا پہلا قسم کیا ہے مردے سے مدد مانگنے کا پہلا قسم کیا ہے کہ دعا مانگے اللہ پاک سے اور مردے کو وسیلے میں پیش کرے میت کو بولو صحیح میت کو وسیلے میں پیش کرے یا اللہ فلاں کی ذات پاک کا واسطہ ہے میرا یہ کام کر دے مولویوں کان کھول کر سن لو ابو حنیفہ جس کے تم مقلد ہو اس کے نزدیک یہ ناجائز ہے ناجائز ہے ناجائز قدوری میں بھی لکھا ہے ہدایہ میں بھی لکھا ہے شراب میں بھی لکھا ہے شامی میں بھی لکھا ہے بزازیا میں بھی لکھا ہے ہر کتاب میں یہ لکھا ہے باقی رہی تمہاری مرضی مانو یا نہ مانو سمجھا یہ تمہاری مرضی ہے مسئلہ میں نے بتا دیا کہ جس کے تم مقلد ہو ابو حنیفہ کے اس کے نزدیک یہ ناجائز تفسل بزار دوسرا قسم دوسرا قسم یہ ہے کہ انسان کسی میت کو عالم الغیب حاجت روا نہیں سمجھتا کسی میت کو عالم الغیب اور حاجت روا مختار کول لیکن بعض علماء کے نزدیک کہ مردہ قبر کے قریب والی بات کو سنتا ہے یہ میرے لفظ بڑے جیچے تلے لفظ ہیں یہ جی مقید لفظ ہیں لیکن بعض علماء کے نزدیک تو مردہ قبر کے دور والی نا دور والی اگر سننے کا قائل ہوگا تو وہ مشیک بن جائے گا کافر بن جائے گا سنو بعض علماء کے نزدیک چونکہ مردہ قبر کے قریب والی بات کو سنتا ہے تو ان کے مذہب کے مطابق میت کے قبر پر چلا جاتا ہے اور کہتا ہے اے فلاں بزرگ میں تیری قبر پہ آیا کھڑا ہوں مہربانی کر اللہ سے دعا کر میرا یہ کام کر دے میرا یہ کام اللہ سے دعا کر میرا یہ کام عالم الغیب نہیں سمجھتا حاضر ناظر حاجت روا مشکل کشا بس بعض علماء کے نزدیک چونکہ مردہ قبر کے قریب والی بات کو سنتا ہے ان کے مذہب کے مطابق چلا جاتا ہے قبر پر کھڑے ہو کر اور کہتا ہے بزرگا میرے لیے اللہ سے دعا کر نبی علیہ السلاط کی قبر پر چلا جاتا ہے کہتا ہے حضرت میرے لیے دعا کرو تو سمجھ رہے ہو اس کا دوسرا نام ہے استشفاء عند القبر کیا کہتے ہیں اس کو استفا ان دل قبر کے قریب قبر کے قریب جا کر اس سے سفارش طلب کی جائے سمجھا اس کے بارے میں تمہیں عرض کر رہا ہوں کہ چونکہ اس میں شرکی آپیڈا نہیں ہے آلے ملک حاجت رواج نہیں سمجھا اس لیے شرک نہیں ہے کیونکہ شرکیا عقیدہ نہیں ہے اس لیے شرک نہیں ہے نہیں ہے لیکن یہ بداتے سیے اور زلالاتے قبیحہ کیا ہے کیا ہے بداتے سیے اور زلالاتے گمراہی ہے کیا ہے گمراہی ہے اور زلالاتے قبیحہ ہا ہے اور بداتے سیے آ ہے سمجھ آئیے گا ان اللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے جب یہ آیت پڑھیں گے بلو انسم جاؤ کا فسم فر اللہ رسول ہو لوا بر رحیمہ اس آیت پہ اس مسئلے پر میں انشاءاللہ کچھ گفتگو کروں گا آپ حضرات کی تسلی امید ہے کہ وہاں ضرور ہو جائے گی مجھے امید ہے انشاءاللہ کیونکہ آپ بڑے علماء ہو آپ کی تسلی کرانا بھی تو بڑا مسئلہ ہے خاص طور پر جب کہ آٹھ آٹھ سال تم مدرسوں میں پڑھتے ہو ایسی باتیں تمہیں سنائی نہیں دیتی کبھی سمجھا بہرحال اور عجیب و غریب باتیں سننے میں آتی ہیں تمہارے اس سے شفا قبر میت سے مدد مانگتا ہے صورت کہ عالم الغیب حاجت روا مشکل کچھ نہیں سمجھتا شرکی عقیدہ نہیں ہے لیکن بعض علماء کے نزدیک کیونکہ مردہ قبر کے قریب والی بات کو سن لیتا ہے ان کے مذہب کے مطابق قبر پر چلا جاتا ہے اور کہتا ہے اے فلاں بزرگا میرے لیے اللہ سے دعا کر نبی علیہ السلاۃ و تسلیم کے روب احتار پر حاضری دیتا ہے کہتا ہے یا رسول اللہ جئت تو منفقت بعیدتن و سافرت سفر بعیدا مہربانی فرماؤ میرے لیے اللہ سے استفار فرماؤ اس کا نام کیا ہے عند القبر اس کا حکم کیا ہے کہ یہ بداط زلالت ذلالت ہے سمجھ رہے ہو تیسرا قسم ہے اس کا عامل میت کا کہ میت کو عالم الغیب سمجھے حاجت روا مشکل کشا حاضر ناظر سمجھے پھر گھر بیٹھ کر یا اس کی قبر پر جا کر کہے فلاں بزرگ میرا کام کر دے یا خدا سے کروا دے کر دے یا خدا سے یہ تیسرا قسم جو ہے کیونکہ اس میں عقیدہ شرکیہ ہے لہذا یہ شرک اور کفر ہے کیا ہے شرک اور اب پہلے والے صبر مولا کی عبارت پڑھو بڑی قیمتی عبارت ہے دوسر گو علم علم ہے جہالت جہالت ہے اس مسئلے میں افراد اور تفریح ہے چاہے افراد اور ایک طبقہ کہتا ہے کہ یہ استقفا نہ صرف یہ کہ جائز بلکہ سنت ہے مستحب ہے سمجھا ایک طرف اس طرف ہے. عام دیوبندی علماء یہی کہتے ہیں سن رہے ہو یہ تفرید کا شکار ہے اور کچھ طرفہ ایک طرفہ اس طرف ہے کہ یہ شرک ہے یہ کیا ہے ایک طرفہ کہتا ہے کہ یہ جائز ہے سنت ہے مستحب ہے ایک طرفہ کہتا ہے کہ یہ کیا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ نہ یہ جائز ہے اور نہ یہ شرک ہے نہ جائز ہے بدت ہے اور غلالت ہے لیکن شرک نہیں اس لیے کہ شرکیا عقیدہ نہ شرف اس لیے نہیں کہ شرک کیا ابھی انشاءاللہ بحث آتی ہے مفصل عبادت کی تشریح آ رہی ہے بڑا مرکزی مسئلہ ہے مسئلہ کا وہ میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ لیکن ایک بات مجھ سے سن لو یہاں ایک آدمی کہتا ہے جو تعویذ لکھے وہ مشرق ہے جو تعویز لکھے اب تم مولوی ہو تم نے نور النوار وغیرہ اصول سارے پڑھے ہوئے ہیں میں نے ایک بندے کو پکڑا میں نے کہا وہ اللہ کے بندے مثلا میں لکھتا ہوں تعویر اس میں لکھتا ہوں یا کا و دو کا میں الحمدللہ رب العالمین لکھتا ہوں میں نہ کسی غیر اللہ کو عالم الغیب سمجھوں نہ حاضر ناظر سمجھوں نہ حاجت روا سمجھوں نہ میں شرک کروں لکھوں الحمدللہ بن جاؤں مشرق اصول تو تم نے پڑھے ہیں نا عقائد بھی پڑھے ہیں شرعقائد بھی پڑھی ہے اصول فقہ بھی ازبر کیا ہے شرک بنتا ہے جب شرکیہ عقیدہ آئے شرک بنتا ہے جب یا شرکیا فیل آئے سنو بات یا شرکیا عقیدہ یا شرکیا مثلا ایک آدمی غیر اللہ کو عالم الغیب نہیں سمجھتا لیکن لکھتا ہے یا جبرئیل یہ شرکیہ فیل ہے کیا ہے اسرائیل یہ شرکیا فیل ہے ایک آدمی نہ شرکیہ عقیدہ رکھتا ہے نہ شرکیا فیل کرتا ہے لکھتا ہے یا کریں آپ دو بھائی یا سین بند کیا مشرق کچھ سمجھ آتی ہے تمہیں کوئی اصول ہے ایسا کوئی بھائی کوئی اصول ہے جس میں یہ آتا ہو یہ بات جس کے زمین میں آتی ہو کہ ایک آدمی نہ شرکیہ عقیدہ رکھے نہ شرکیہ فیل کرے لکھے یا کہنا بدو یا کنسین جو توحید کی جڑ ہے بن جائے مشرق او مولویوں کو سمجھ آیا ہے مشرک تو تب بنے گا جو شرکیہ عقیدہ آئے یا شرکیہ فیل ہے یہ دو باتیں ہیں یا شرکیہ عقیدہ یا شرکیہ فیل اگر عقیدہ شرکیہ نہیں فیل شرکیہ نہیں تو پھر کیسے مشرک بن گیا اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس مسئلے میں بھی افراد و تفرید ہے کچھ کہتے ہیں کہ جائز بلکہ سنت ہے جاؤ نبی علیہ السلام کی قبر پر اور حضرت کو یہ درخواست پیش کرو سمجھا دلیل جب ان سے مطالبہ کیا جائے جس طرح اللہ ملوفی ہی فرماتے ہیں بجا تول بو بھی دلیل کالو سابت مطالبہ دلیل کا کرو تو کہتے ہیں وجدنا نہ آبا ہمارے بڑے یہی کچے تھے دلیل کوئی نہیں ہے اور خلاف دلیل اور بغیر دلیل کے ہم بھی ماننے کے لیے تیار ہیں؟ <تصفيق> نہیں کچھ کہتے ہیں کہ یہ شرک بن جاتا ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ شرک نہیں اس لیے کہ شرک کیا عقیدہ نہیں شرک یا عقیدہ آئے گا تو شرک بنے گا شرک عقیدہ نہیں تو شرک <تصفيق> سمجھ لو بات یہ بات یاد رکھو اب عبارت پڑھو والد صاحب رحمۃ اللہ کی خیال کرتے تمہید الجواب کہاں لکھا ہے ہاتھ رکھو انگلی رکھو بڑی قیمتی عبارت ہے پڑھو اب عبارت استمداد کے چند اقسام ہیں کس میں اول شرکیا قیدا سے بالکل خالی ہو کر صرف اللہ تعالی سے مرادیں مانگیں لیکن کسی بزرگ کی ذات کے وسیلہ سے خاقبر پر جا کر یا دور سے اس کو تمسل کہتے ہیں یہ شرک نہیں ہے یہ شرک اگ وضاحت آ رہی ہے کس میں دوم کسی بزرگ کی قبر پر جا کر کہے کہ تو میرے لیے دعا کر کے اللہ تعالیٰ میری فلاں حاجت پوری فرمائے لیکن شرکیہ عقیدہ سے بالکل خالی اور پاک ہو کر یعنی اس میت کو غیب دان اور حاضر و ناظر اور نفا و نقصان نفع نفع کا مالک و مختار اور شفیقاری نہیں مانتا لیکن معذس نظریہ کی وجہ سے ہے کہ بعض علماء کے نزدیک مردہ قبر کے قریب والی بات کو سن لیتا ہے اگرچہ یہ استمداد حرام ناجائز ہے. ہے اللہ تعالی والے صاحب رحمولہ کی قبر پر لاکھ لاکھ رحمتیں نازل کرے تو مولوی نہیں بنے مولوی بنو گے تو پتہ چلے گا کہ علم کیا ہے جہالت کیا ہے ہاں متوسط بات جو شریعت کے عین مطابق انہوں نے کر دی ہے نہ تو شرک کا فتوا اور نہ جواز کا فتوا فرماتے ہیں یہ استمداد حرام اور ناجائز ہے اور بدا تے و کبھی و ضلالت ہے یہ لفظ یاد رہیں گے تمہیں یاد رہیں گے یہ استمداد حرام اور نہ ہے اور بدا تے و کبھی و ضلالت ہے لیکن شرک کی عقیدہ سے چونکہ یہ استمداد خالی ہے اور بعض علماء کے نظریہ سوائے موتا کی تعبیر سے یہ بدا تھے کر رہا ہے ماض اس وجہ سے علماء نے اس کو شرک قرار نہیں دیا اگر چہ ان وہ جو کچھ بھی ہو اگر چہ ان وہ جو کچھ بھی ہو بہرحال علماء نے اس پر شرک کا فتوا نہیں لگایا سمجھا والد صاحب نے یہ لفظ لکھ لیا اگرچہ ان دلہ وہ جو کچھ بھی ہو ہم اس پر شرک کا فتوا نہیں لگاتے کیونکہ شرک کی عقیدہ نہیں ہے جس میں سوم میت سے مدد مانگنا شرکیاتی دا مات ماتاق یعنی میت کو غیب دان اور نفع و نقصان کا مالک و مختار و قاضی الحاجات و شفیق عاری مان کر اس سے مدد مانگیں خا دور سے یا قبر پر جا کر مراد پوری کر دینے کی مدد مانگیں یا کروا دینے کی یہ جی صورت بلا شاپ شر کے حقیقی و اصلی ہے نہ صرف زجری و تو بات مجھے اب الجواب میری طرف دیکھو حضرت جواب یہ ہے کہ تم لوگ جو استمداد کے قائل ہو غالی صاحبان تم قائل ہو استمداد کے تیسرے قسم کے کون سے قسم کے اور وہ شرک ہے تم قائل ہو استمداد کے اور وہ کیا ہے اس لیے ہم تمہارے اوپر شرک و کو کے فتوے لگاتے ہیں محدث عبدالحق جو قائل ہے استمداد کا وہ پہلے دو قسموں کا قائل ہے کا پہلے دو قسم اگرچہ شریعت کے خلاف ہیں اگرچہ اور بلا دلیل محدث اس کا قائل ہے محدث بلا دلیل اس کا قائل ہے لیکن شرک نہیں اس لیے اس پر شرک کا فتوا اگرچہ وہ ناجائز حرام ہے اور محدس بھی بلا دلیل اس کا قائل ہے لیکن بہرحال شرک نہیں ہے چونکہ شرک کی عقیدہ نہیں ہے اس لیے شرک کا فتوا خلاصہ یہ کہ تم قائل ہو قسم اس سالس کے وہ شرک ہے محدث قائل ہے پہلے دو قسموں کا وہ شرک <متحدث> اگرچہ محدث کی بات درست <متحدث> اگرچہ محدث کی بات درست نہیں ہے <متحدث> خلاف سے دلیل ہے با دلیل نہیں بلکہ بے دلیل ہے اور اختلاف نہیں بلکہ خلاف ہے لیکن چونکہ شرک نہیں اس لیے شرک کا فتوا نہیں ہے اب الجواب کی عبارت بڑی قیمتی عبارت ہے پڑھو ذرا غور کر کے محدث کی مراد جواز استمداد سے صرف پہلی دو صورتیں ہیں جو شرک نہیں ہے اگرچہ محققین کے نزدیک پہلی مکرو اور دوسری بدا تے ہے اور استمداد کی تیسری صورت جو شرک ہے اور جس کو فریق ثانی ثابت کرنا چاہتا ہے وہ محدث کی قطن مراد نہیں ہے فریق ثانی صرف لفظ استمداد سے خوش نہ ہو کہ شیخ دہلوی اور سر کے استمداد میں ہمارے ہم مذہب ہیں کل بحاشا آگے ہاں بدعیہ استمداد کو انہوں نے بلا دلیل بلکہ خلاف دلیل مبا ہے جو ان کی فاحش غلطی ہے جو ان کی ہاں غلطی زبردست ہے ان کی کہ انہوں نے خلاف دلیل کے استمداد کو چا کر دیا جائز قرار دے دیا ہے پھر پڑھو ہاں بجیا استمداد کو انہوں نے بلا دلیل بلکہ خلاف دلیل مباہ لکھا ہے جو ان کی فائد غلطی ہے اسی طرح جن حقیقی بزرگوں سے استمداد اور تصرف کے مجمل الف، الفاظ منقور ہیں ان سب کی مراد فری کے والی بدیا اور صرف یہ استمداد نہیں اور پتہ نہیں ہے سمجھ رہے ہو اب سوال ہوتا ہے کہ تمہیں کیسے معلوم ہو گیا کہ محدث پہلے دو قسم کا قائل ہے تیسرے قسم کا کائل جواب اس کی اپنی عبارت موجود ہے پر وہ اس کی عبارت بالکل واضح ہے نیچے نیچے ماخذ بلے تو شیر نیچے میں خواہ اے شامہ استمداد کاسٹ کے مجھے معلوم ہو جائے کہ کیا مراد لیتے ہیں یہ لوگ تم استمداد و امداد سے جو فرقہ منکر ہے اس کا آنکھ ماں میں شامل جو کچھ ہم نے سمجھایا سے یہ ہے کہ دائی محتاج فقیر اللہ کہ دعا کرنے والا مانگنے والا جو محتاج ہے جو اللہ کا فقیر ہے دعا میں دعا تو اللہ سے کرتا ہے سے کرتا ہے مطلب میں پنجھ ہا جاتے خدرا از جناب عزت و گنائے وہ اپنی ضرورت کو طلب کرتا ہے اللہ پاک سے بوسر میں کنت بروحانیت ہی بندہ مقرب و مکرم در گاہ عزت وہ اور توصل کرتا ہے ساتھ روحانیت سے مکرم اور مقرب اور مکرم کے اللہ کے دربار در در کے اندر میں یت خدا بندہ اور کہتا ہے اے اللہ برکت اس بندے کے کہ نے پر رحمت فرمائی اور اس کے اکرام کیا ہے اور اس کو لطف اور کرم کے ساتھ اس کے ساتھ رکھتا ہے برآبردہ گردہ حاجت مرا میری ضرورت پوری کر دے کہ توتی تو کری نہیں کہ تو دینے والا مہربان ہے سمجھنا سی آ گئے نمبر دو یا ندا نے کن ادیم بندہ مکرم و مقررہ جو خود اس بندے مکرم اور مقرم مقرب مقرر کو ندا کرتا ہے کہ اے بندہ خدا اے ولی وئے اے, اے اللہ کا بندہ اور اس کا ولی شفاعت کون مرا میری سفارش کر بخ خدا اور اللہ سے کہہ کہ کے بجہد مسئول و مطلوب مرا کہ میرا مسئول مطلوب مجھے دے دے قضا کنند آ جاتے مرا اور میری ضرورت پوری کرے بس موتی اور مسئول اور امید رکھا ہوا تو پروردگار ہے اصل میں موتی کون ہے مسئول معمول کون ہے اللہ ہے پرنیس این بندہ درمیان مگر وسیلہ اور نہیں ہے یہ بندہ درمیان کے اندر مگر وسیلہ اور نہیں ہے وہ بندہ قادر اور فائل متصرف در وجود کے اندر مگر حق سبان اور اولیاء خدا جو ہیں وہ فانی ہیں اور ہالک ہیں فانی ہیں اور فنا ہونے والے ہیں ہلاک ہونے والے ہیں ختم ہونے والے ہیں بیچ الہی اور قدرت اور اس کے قلبے کے اور نہیں ہے نا لیا کے لیے کوئی فعل و قدرت اور تصرف نہ اکنوں کے در قبور غور ہے وہ نیس اشارہ فیل و قدرت و تصرف اور بزرگوں کا کوئی فعل قدرت اور تصرف نہیں ہے نہ اب کے قبروں کے اندر ہیں و نہ دورانے ہنگام کے زندہ بود اندر دنیا اور نہ اس وقت کے دنیا کے اندر زندہ تھے مذاق ہو گئی نہ ہو گئی محدث استمداد شرکیہ کا قائل ہے بلکہ پہلے دو قسموں کا قائل ہے والد صاحب رحم اللہ نے جس طرح فرمایا کہ خلاف دلیل اس نے اس کے جواب کا قول کیا ہے اگرچہ اور اس کی فائش غلطی ہے لیکن بالل شرک نہیں کیونکہ شرکیہ کی در ہے بات یہ بس کتاب ختم ہو رہی ہے سبق نہیں ختم ہو رہا ہاں دوسری کتاب کھولو جلدی کرو تفسیر طالب <تالے بیل> علم چار چار پانچ پانچ مرتبہ پڑھتے تھے اب تو ماشاءاللہ سارے ازکیا اور امت جمع ہوتے ہیں نا ایک بار پڑھ لیا کافی یا بس دوبارہ پڑھنے کی سب کچھ یاد ہو جاتا ہے جی <تصفیر> پہلے زمانے میں پانچ پانچ مرتبہ بھی پڑھتے تھے بار بار پڑھتے تھے یاد ہو جائیں گے بات ہے منطق شروع کرتے ہو تسیل المنتک پھر عیسا غوجی پھر میرکات شرح تحذیب پھر کتبی پھر سلم آخر ہی اور اسی طرح نہا کئی کتابیں ہیں فکا کی کئی کتابیں ہیں قرآن کی اور مسئلہ الہ ایک دفعہ بھی بشکل جب یکم شابان کو آئے انتیس شابان کو چلے گئے یہ جی پیچھے کام ہے ہمارا غار کو کام پڑھائے ہیں گھر والے کہتے ہیں خدا کرے نکلے رہے ہماری جان چھوٹے سمجھا گھر بیٹھتے ہیں تو ہمیں تنگ کرتے ہیں کبھی کوئی فرمائش ہے کبھی کوئی فرمائش ہے نکلے رہے مدرسوں میں رہے ہمارے بہتر ہے ہمارے لیے اب حضرت بڑی اہم سبق شروع ہو رہا ہے پہلے بھی سارا اہم تھا سمجھا سر لیکن اب اس سے زیادہ اہم ہے عبادت کی بحث ہے اگر تم نے یہ جی بات سمجھ لی تو آخر تک جو ہے وہ تمہیں سہولت ہوگی پر نہ پریشانی ہوگی آخر تک بحث شرک فل آمد عبادت ہے طرف دیکھو میں پہلے اجمال بیان کروں گا پھر تفصیل بیان کروں گا پھر اجمال بیان کروں گا انشاءاللہ تعالی بے فضل اللہ عبادت حضرت ایک لفظ ہے اس کا مانا تمہارے پاس کچھ نہیں لکھا ہوا اوپر دیکھو نیچے بالکل نہیں دیکھنا ورنہ کوئی چیز سمجھ نہیں آئے گی میری طرف دیکھو تم عبادت ایک عربی لفظ ہے اس کا معنی ہوتا ہے ذلت اور خواری اس کا معنی کیا ہوتا ہے ذلت اور خواری چناچہ عربی زبان کے اندر وہ راستہ جس پر زیادہ آدمی چلے اس کو بھی کہتے ہیں اطریق المعبد کیا کہتے ہیں وہ راستہ جس کو ذلیل کر دیا گیا روند ڈالا گیا ہر بندہ اس پر چل رہا ہے اور اس کو روند رہا ہے سمجھ رہے ہو تم نے دیکھا ہے کہ یہ گھوڑے کا بچھیرا جب جوان ہوتا ہے نا تو اس کا مالک کئی دن اس کو سکھلاتا رہتا ہے وہ چونکہ موٹا تازہ ہوتا ہے وہ مالک کے کہے میں ہاتھ میں نہیں آتا بڑی مشکل سے آتا ہے کئی دن اسے روان کرتے ہیں ہمارے ہاں کہتے ہیں روان کر رہے ہیں اس کو سمجھتے ہو تم یہ بات ہاں جی اس کو اس کو دوڑاتے ہیں ادھر ادھر کچھ کم کھلاتے ہیں وغیرہ وغیرہ مارتے پیٹتے اسے بگا بگا کے بڑی مشکل سے اس کو کنٹرول کرتے ہیں سمجھا نا تو وہ گھوڑا وہ اونٹ جس پر زیادہ سواری کی جائے اسے کہتے ہیں ایبلن مبادن خیلن محباد یہ وہ گھوڑا ہے جس پر زیادہ سواری کی جاتی ہے اور اسے روندا جاتا ہے اور اس پر چڑھا جاتا ہے بہرحال عبادت کا لغت عرب کے کی اندر کیا معنی ہوتا ہے ذلت اور خواری سمجھ رہے ہو اب شریعت کے اندر عبادت کس کو کہتے ہیں توجہ ہے نہیں ہے میری طرف توجہ کر اندر کچھ نہیں آئی اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے میں بعد میں تمہیں دکھاؤں گا انشاءاللہ تعالی شریعت کے اندر عبادت کس کو کہتے ہیں شریعت کے اندر عبادت کہتے ہیں کسی ہستی کی انسان کے دل کے اندر آخری درجے کی عظمت پیدا ہو جائے اور اس کی بنا پر انسان اس ہستی کے آگے آخری درجے کی ذلت اختیار کر لے اس کا نام عبادت ہے یہ دو لفظ ہیں یہ دو لفظ ہیں سمجھ لو پھر میں تفصیل شروع کرتا ہوں انشاءاللہ شاء اللہ شاہ عبد العزیز اللہ کے لفظ ابھی آئیں گے انشاءاللہ یت تزل برائے نہایت تعین غایت تزل بڑے جامع لفظ ہے. سنو کسی ہستی کے بارہ میں انسان کے دل میں آخری درجے کی عظمت پیدا ہو جائے جس کی بنا پر انسان اس کے آگے آخری درجے کی ولت اختیار کرے اس کا نام کیا ہے پھر کہہ رہا ہوں یہ چھوٹے چھوٹے یاد کر لو کسی انسان کے دل میں کسی ہستی کی آخری درجے کی عظمت پیدا ہو جائے اس بنا پر وہ انسان اس ہستی کی آگے آخری درجے کی ذلت اختیار کر لیو اس کا نام کیا ہے عبادت ہے اب میں تشریح شروع کر رہا ہوں میری طرف دیکھو انسان کسی ہستی کے آگے اتنے تک آخری درجے کی ذلت اختیار نہیں کرتا جب تک انسان کے دل میں اس ہستی کی آخری درجے کی عظمت پیدا نہ ہو جائے پہلے آخری درجے کی عظمت پیدا ہوگی تب انسان اس ہستی کے آگے آخری درجے کی ذلت اختیار کرے گا پھر کہہ رہا ہوں کوئی انسان کسی ہستی کے آگے آخری درجے کی ذلت اختیار نہیں کرتا جب تک اس کے دل کے اندر اس ہستی کی آخری درجے کی عظمت پیدا نہ ہو پہلے انسان کے دل میں آخری درجے کی عظمت پیدا ہوگی کیا پیدا ہوگی میری طرف دیکھو اوپر دیکھو آخری درجے کی عظمت پیدا ہوگی اور پھر اس کے نتیجے میں انسان اس کے آگے آخری درجے کی ذلت اختیار کرے گا خلاصہ یہ کہ عبادت کے اندر دو چیزیں ہیں کتنی چیزیں ہیں ایک مبدا اور ایک غایت ایک مبدا اور ایک غایت مبدا چاہے تعظیم عظمت دل کے اندر عظمت پیدا ہوئے اور انتہا چاہے اس کے آگے آخری درجے کی ذلت ہو سمجھا مبدہ چاہے عظمت اور منتہا چاہے ذلت مبدہ چاہے اور منتہا چاہے مبدا یہ ہے کہ عظمت پیدا ہوئے منتہا یہ ہے کہ اس کے آگے ذلت اختیار کی جائے عبادت کی ایک ابتدا ہے اور ایک انتہا ہے اب یہ سمجھنا ہے کہ آخری درجے کی عظمت انسان کے دل میں کب پیدا ہوگی آخری درجے کی عظمت انسان کے دل میں تو جناب من آخری درجے کی عظمت پیدا ہوتی ہے دو چیزوں کے ذریعے کتنی چیزوں کے ذریعے عقیدہ قدرت کاملہ اور عقیدہ علم کامل عقیدہ اور عقیدہ اب میں وضاحت کر رہا ہوں ایک انسان ہے بڑا علامہ ہے اس کو ساری کتابیں یاد ہیں کئی کئی سو شیر اس کو یاد ہیں تو تمہارے دل میں اس کی عظمت پیدا ہوگی نہیں ہوگی عظمت پیدا ہوگی تم کہو گے یارو بڑا علامہ ہے جی یہ بڑا ذہین ذکی ہے کہ اتنی کتابیں اس کو یاد ہیں لیکن آخری درجے کی عظمت پیدا نہیں ہوگی اس لیے کہ تم سمجھو گے کہ یہ کمال جن سے بشر سے ہے یہ کمال جو بندہ محنت کرے گا جو بندہ مطالعہ کرے گا سبق کا سو سو مرتبہ تکرار کرے گا ضرور اس کو کتاب یاد ہو جائے گی اس نے محنت کی ہے وہ کامیاب ہو گیا ہے عظمت پیدا ہوگی لیکن آخری درجے کی عظمت پیدا تم اس کو علامہ کہو گے استاد کہو گے علامت دہر کہو گے شیخل کل فلکل للکل کہو گے لیکن آخری درجے کی عظمت پیدا نہیں ہوگی آخری درجے کی عظمت کب پیدا ہوگی آخری درجے کی عظمت اس وقت پیدا ہوگی جب تمہارا عقیدہ یہ بنے گا کہ اس انسان یا اس ہستی کو اسباب سے بالا پر کوئی علم ہے اسباب سے بغیر آنکھ کے دیکھ لیتا ہے بغیر کان کے سن لیتا ہے لاکھوں میلوں کی بات کو سن لیتا ہے لاکھوں میلوں دور بیٹھ کر حال کو جان لیتا ہے یہ ما فوکل فطرت ما فوکل اسباب اس کے پاس علم ہے جب اس علم کا عقیدہ آئے گا تو دل میں آخری درجے کی عظمت پیدا ہو جائے کیا پیدا ہوگی آخری درجے کی عظمت پیدا ہوگی تو تم سمجھو گے کہ یہ علم بندوں والا علم یہ علم بندوں والا کیونکہ بندے کا علم تو ہوتا ہے ماتحت السباب مطالعے کے ذریعے آنکھ کے ذریعے کان کے ذریعے دل و دماغ کے ذریعے یہ تو نہ یہاں نہ دل و دماغ پہنچتا ہے نہ کان پہنچتا ہے نہ آنکھ پہنچتی ہے کچھ بھی نہیں پہنچتا لیکن لاکھوں میلوں کی باتوں کو یہ جان لیتا ہے دیکھ لیتا ہے دل کے راگ معلوم کر لیتا ہے تو یہ ما فوق الفطرت ما فوق الاسباب یہ علم ہے بندوں کے علم کے جنس سے یہ علم نہیں ہے یہ عقیدہ جب بنے گا تو اس ہستی کی انسان کے دل میں آخری درجے کی آخری درجے کی عظمت پیدا ہو جائے گی کچھ سمجھ آیا ہے پہلا سبب آخری درجے کی عظمت کا چاہے عقیدہ علم میں کامل عقیدہ ابھی تک میری بات بزرگوں آدھی بھی نہیں ہوئی چلو آگے چلتے رہو خلاصہ نکالوں گا نمبر دو تم نے دیکھا کہ فلاں بندہ حاکم ہے شہر کا وہ چاہتا ہے تو کسی کو جیل میں ڈلوا دیتا ہے چاہتا ہے تو کسی کو چار پیسے دے دیتا ہے چاہتا ہے تو کسی کو دو ڈنڈے لگا کے زلیل کر دیتا ہے تو تمہاری دل میں اس کی عظمت پیدا ہوگی تم اس سے ڈرو گے اس کے خلاف قانون کی خلاف ورزی نہیں کرو گے اور ڈر کی وجہ سے لیکن آخری درجے کی عظمت پیدا نہیں ہوگی کیونکہ تم سمجھتے ہو کہ اگر میں حاکم بن جاؤں تو میرا بھی یہی حال ہوگا سمجھا نا سر یہ ایک ماتہ تل اسباب اور بندو کے کمالات کی جنس میں سے ایک کمال ہے لیکن شی <تصفح> غمی اس لیے برکت اور نہو کا بغیر اسباب کے قدرت ہے بغیر اسباب کے بغیر اسباب کے استعمال کرنے کے غیبی قوت کے ساتھ وہ جسے چاہتا ہے غلیل کر دیتا ہے جسے چاہتا ہے خوش کر دیتا ہے چاہتا ہے تو برکات ڈال دیتا ہے چاہتا ہے تو نحفت ڈال دیتا ہے جب یہ ما فوکل اسباب علم کا قدرت کا آتی آئے گا تو آپ کے دل میں اس ہستی کی آخری درجے کی عظمت پیدا ہو جائے سمجھ رہے ہو چونکہ یہ قدرت جو ہے وہ بندو کے کمالات کی جلس میں سے نہیں ہے بندو کا کمال ہے ما تحت اسباب قدرت رکھنا اور یہ تو قدرت ما فوکل شطرت ہے ما فوکل اسباب ہے جب اس قدرت کا عقیدہ آئے گا تو اس حقیقی کی انسان کے دل میں آخری درجے کی عظمت پیدا ہو جائے گی کچھ سمجھ آیا ہے اسی طرح آگے چل رہا ہوں میں اسی طرح تم دیکھتے ہو فلاں بزرگ کے پاس ہم گئے اس سے ہم نے دعا منگوائی اس نے دعا کی کبھی تو اس کی دعا قبول ہو گئی کام ہو گیا کبھی قبول نہ ہوئی کام اس بزرگ کی بھی عظمت دل میں پیدا ہوگی کہ یہ اللہ والا ہے نیک ہے لیکن آخری درجے کی عظمت پیدا نہیں ہوگی اس لیے کہ یہ نیکی اس نے کیا ہے قسم کیا ہے اللہ نے مہربانی کی دعا منظور لی مہربانی نہ کی تو دعا منظور لیکن جب کسی ہستی کے بارے میں یہ عقیدہ قائم ہو جائے کہ یہ ہستی ایسی ہستی ہے کہ جب بھی خدا کو کہتی ہے خدا سے زوری زور منوا لیتی ہے خدا مجبور ہو جاتا ہے تو اس ہستی کی انسان کے دل میں آخری درجے کی عظمت پیدا ہو جائے کیا پیدا ہو جائے گی کی؟ کیا پیدا ہو جائے گی کی؟ اب کچھ سمجھ آیا ہے یہ بات میری سمجھ آئی ہے جی پھر کہہ رہا ہوں پھر ایک دفعہ سن لو کہ انسان کے دل میں آخری درجے کی عظمت پیدا ہو جائے اور پھر انسان و سستی کے آگے آخری درجے کی ذلت اختیار کرے یہ کیا ہے یہ کیا ہے دیکھنا یہ ہے کہ آخری درجے کی عظمت کب پیدا ہوتی ہے جناب ایمان آخری درجے کی عظمت پیدا ہوتی ہے عقیدہ علم ما فوقل اسباب بولو بولو تب میں آگے چلوں گا عقیدہ علم عقیدہ قدرت ما فوقل اسباب اور عقیدہ شفات قہریہ عقیدہ علم معافو گل عقیدہ قدرت اور عقیدہ شفاعت شفات قہریہ کو قدرت معاف الاسباب میں داخل کر کے دو باتیں بنا دو پھر بھی آسان ہے عقیدہ علم معاف الاسباب اور عقیدہ قدرت کیونکہ اگر علم ہے ما تحت الاسباب تو وہ تو واقعی عظمت کے قابل ہے لیکن آخری درجے کی عظمت نہیں ہے کیونکہ یہ بندوق کمالات کی جنس سے ہے لیکن جب یہ عقیدہ آئے گا تو اس کو بغیر اسباب و آلات کے علم کامل حاصل ہے میرا ہر ارادہ کا اس کو علم ہے میرے دل کے راز اس کو معلوم ہے میرا ہر دکھ سکھ اس کو پتا ہے باوجود یہ یہاں موجود نہیں ہے ما ہوکل اسباب اس کا علم ہے تو اس کی عظمت انسان کے دل میں آخری درجے کی پیدا ہو جائے گی کیا ہو جائے گی اسی طرح جب کسی وڈیرے کسی چودھری کسی حاکم کو تم دیکھتے ہو کہ وہ اپنی طاقت کا استعمال کرتا ہے اور کیا نام ہے اپنا کسی کو مارتا ہے کسی کو جلاتا ہے کسی کو جیل میں ڈالتا ہے تو اس کی عظمت بھی پیدا ضرور ہوگی لیکن آخری درجے کی عظمت پیدا کیونکہ وہ بندے کے کمالات کی جنس سے آئے ہاں جب یہ عقیدہ آئے گا کہ بغیر اسباب کے اس کو طاقت ہے بغیر اسباب کے اس کو طاقت ہے کہ اسباب استعمال کرنے کے بغیر وہ میرے ہر نفع نقصان میں دخیل ہے تو پھر آخری درجے کی عظمت پیدا ہو جائے گی کیونکہ انسان سمجھے گا کہ یہ کمال جو ہے وہ بندو کے کمال میں سے نہیں ہے یہ ما فوق الفطرت کو کمال ہے بات سمجھیے اسی طرح جب یہ خیال آئے گا کہ یہ ہستی خدا کو کہہ کر زوری زور منوا لیتی ہے اللہ پاک سے اللہ مجبور ہو جاتا ہے اس کے آگے تو اس ہستی گیری انسان کے دل میں کیا پیدا ہو جائے گی آخری درجے کی عظمت پیدا ہو جائے گی تو سمجھ ہے خلاصہ کیا نکلا کہ آخری درجے کی عظمت پیدا ہوتی ہے علم ما فوگل الاسباب کا عقیدہ اور عقیدہ قدرت ما فوكل اسباب یہ دو چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انسان کے دل میں آخری درجے کی عظمت پیدا ہوتی ہے اس کے بعد کوئی انسان اس ہستی کی تعریف کرے گا یہ اس کی عبادت بنے گی سجدہ کرے گا عبادت بنے گی رکو کرے گا عبادت بنے گی یہ عقیدہ ہو شارتے ہیں سمجھا یہ بات ایک بات کہہ دوں میں تمہیں سنو اگر باب غریب شاہ کے بارے میں عقیدہ علم ما فوق الاسباب اور عقیدہ قدرت ہے اور باب غریب شاہ کی صناح اور تعریف کرتا ہے تو یہ اس کی عبادت بنے گی کیا بنے گی کوئی بنے گی آمد. سجدہ کرے گا اس کو تو یہ اس کی چا بنے گی آمد. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارہ میں ہے عقیدہ علم ما فوق الاسباب عقیدہ قدرت تو اس کی سیدھا کرے گا اس کو یا اس کی تعریف کرے گا تو یہ اس کی کیا بنے گی عبادت بنے گی بہرحال جس جس ہستی کے بارے میں جی یہ دو عقیدے آئیں گے اس کے بعد اس کی تعریف آئے گی اس کو سجدہ آئے گا رکو آئے گا دعا ندا پکار آئے گی وہ اس کی کیا بنے گی آمد. اگر یہ دو عقیدے ہیں تو عبادت ہے یہ دو عقیدے نہیں تو عبادت بات معلوم ہو گیا کہ عبادت کی مدار عقیدہ علم اور عقیدہ قدرت پر ہے عبادت کی مدار سنو تو صحیح میاں تم نماز پڑھتے ہو یا نہیں پڑھتے پڑھتے ہو یا کمروں میں بیٹھے رہتے ہو سجدہ کرتے ہو خدا کو نہیں کرتے کیوں کرتے ہو پتا ہے تمہیں تمہارا یہ نظریہ ہے کہ اللہ پاک ما فوق الاسباب عالم ہے ہمارے سجدوں کا اس کو پورا علم ہے ہماری نماز کا اس کو پورا اور نمبر دو اللہ پاک قدیر ما فوق اسباب ہے اس کو ما فوق اسباب قدرت ہے جب وہ ہماری نماز کو معلوم کرے گا اس کو طاقت ہے ہمارے اوپر رحمت نازل کرے گا اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو ہمارے اوپر اس کی زحمت اور غذب نازل ہوگا ایسا ہے نہیں ہے یہ دو عقیدے ہیں تب تم خدا کو سیدھا کرتے ہو اور جو سنو بعد اور جو مشرف کسی بزرگ کی قبر پر جاتا ہے باب غریب شاہ کی قبر پر جاتا ہے رحیم یار خان کا مشرق یہ دو نظریے لے کر جاتا ہے اس کا عقیدہ ہوتا ہے کہ بابا عالم الغیب ہے بابا کیا ہے آمد. اس کو میرے اس آنے کی خبر ہے میرے سجدے کی خبر ہے قبر کے پھیرے دینے کی اس کو خبر ہے اور اس کو قدرت بھی معاف ہو کر اس باب ہے اس میرے سجدے کو دیکھ کر وہ خوش ہو کر میری جان مال میں برکتیں ڈال دے گا اس میں ہو اگر یہ دو نظریے کسی بندے کے نہ ہوں تو کسی قبر کا رخی نہ کرے یہی وجہ ہے کہ جن بندوں کے بارے میں یہ دو نظریے نہیں ہوتے اس کی ہزاروں قبریں بنی ہوئی ہیں ان کو وہ سجدہ نہیں کرتا سجدہ صرف اس قبر کو کرتا ہے جس کے بارے میں اس کے یہ دو نظریے ہوتے ہیں کوئی سمجھ آیا ہے قبرستان میں قبریں بہت ہوتی ہیں نا جی وہ ساری قبروں کو تو سیکھا وہ صرف ایک قبر کو سجدہ کرتا ہے جس کے بارے میں یہی عقیدہ ہوتا ہے علم کامل اور قدرت علم ما فوکل اسباب اور قدرت جس جس کے بارے میں علم ما الاسباب اور قدرت ما الاسباب کا نظریہ ہوتا ہے تو سجدہ بھی ہوتا ہے یہ نظریہ نہیں ہوتا تو سجدہ بھی نہیں ہوتا ہمارا یہ نظریہ خدا کے بارے میں ہمارا سجدہ خدا کے آگے مشرق کا یہ نظریہ بزرگوں کے بارے میں اس کا سجدہ بزرگوں کے آگے کچھ سمجھ آیا ہے تو عبادت کی مدار کس پر ہے عقیدہ علم معاف الاسباب اور عقیدہ سبحان اللہ پرانے پاپ پڑھو گے جب تو پرانے پاپ کے اندر جہاں بھی اللہ نے فرمایا ہے کہ میاں معبود میں ہوں اور وہاں یہ دونوں مسئلے یا دو میں سے ایک ضرور بیان فرمائے گا اللہ کہے گا میاں عالم الغیب ما فوق الاسباب میں ہوں اور قدیر ما فوق الاسباب میں ہوں اور لہٰذا عبادت کے لائق بھی میں ہوں اور تو سمجھ ہے جہاں جہاں اللہ اپنی معبودیت کا اس بات فرمائیں گے تو عید فل کا بیان آئے گا وہاں یہ دو مسئلے یا ان میں سے ایک ضرور ضرور آئے گا اللہ فرمائے گا کہ میرے سوا کوئی عالم الغیب نہیں میرے سوا کوئی قدیر ما فوق ال اسباب لہذا میرے سوا عبادت کے لائق بھی قدیر ما فوق اسباب صرف میں ہوں عالم الغیب صرف اس لیے معبود بھی صرف بات ہے آیت الکرسی تم نے پڑھی ہے آیت الکرسی میں کیا ہے اللہ اللہ اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود یہ ایک دعویٰ ہے کیا ہے یا اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں تیرے پاس کیا دلیل ہے تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ تیرے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے اللہ فرماتے ہیں لہو ما فی السماوات فماوات ومافل ارض آسمان و زمین کا خالق مالک متصرف میں ہوں یعنی قدیر کا الاسباب صرف میں ہوں اور اے ما ولا من یا اللہ, اللہ. شاہ عالم الغیب بھی میں ہوں اور منزل بھی شو امد ہوں اللہ بدن ہی میرے دربار میں شفیقاری بھی جب قدیر معاف و میں ہوں اور کوئی نہیں عالم الغیب ما فلسباب میں ہوں اور کوئی نہیں میرے دربار میں شفیقاری کوئی نہیں تو نتیجہ یہ ہے کہ اللہ اللہ معبود بھی میں ہوں اور سمجھ آیا ہے سورہ توحا کے اندر اللہ نے کیا فرمایا ہے سورہ توحا ما ان تلقران تسخا اللہ تذکرت المئی یقا تنزیل خالق الرز و سماوات ارحمان عل ارشستوا ہے سی آگے پڑھو لہو فی السماوات وما فی الارض وما بینهما ہما وما آسمان زمینیں ما بین ماتحت سرا سارا جہان میری مخلوق میری مملوک میں ان کا خالق میں ان کا مالک میں ان میں متصرف ہوں اور لہو کی تقدیم کل پڑھا ہے تم متصرف بھی میں ہوں اور کوئی نہیں خالق بھی میں ہوں اور کوئی نہیں مالک بھی میں ہوں اور امید. یہ آ قدرت قدرت فوق الاسباب کا بیان کس کا بیان ہے امید. آگے وہ انتظہر بال قول ہوں یا اخبا <وَأَخْفَى> اگر تو بات زور سے کہے تو وہ بھی جانتا ہے اگر تو اہستہ کہے تو وہ بھی وہ <وَأَخْفَى> اہستہ بات کیا وہ تو دل کے راز بھی جانتا ہے یہ کس کا بیان ہے علم ما فوق اسباب کا سنو بات بھائی قدیر ما فوق اسباب میں ہوں اور انتظہر بل عالم الغائب میں ہوں اور جب قدیر ما فوق اسباب میرے سوا کوئی نہیں عالم الغائب میرے سوا اور کوئی نہیں تو اللہ لا الہ اللہ ہوں معبود بھی میرے سوا اور بس یہ نتیجہ ہے انتظہر بال قول کا ان اللہ اللہ الہ اسماع السنا اسماع حسنا میرے ہیں معبود میں ہوں اور ہوں کچھ سمجھ آیا ہے شرک فل عبادت کا مبدہ شرک فیل علم اور شرق فی تصرف شرک فیل عبادت کا مبدہ کیا ہے شرک فل علم اور شرق فی جب تک غیر اللہ کے علم اور تصرف کا قائل کوئی نہیں ہوگا غیر اللہ کی عبادت بھی نہیں ہوگی غیر اللہ کی عبادت اس وقت ہے جب غیر اللہ کے علم و تصرف کا کوئی قائل ہوتا ہے جب تک شرک فی علم اور شرف تصرف نہیں آئے گا اتنے تک شرفل عبادت نہیں آئے گا شرک فل علم و تصرف مبدا ہے شرک فل عبادت اس کی راجت ہے تو سمجھ آیا ہے اب کیا ہوا خلاصہ وہی آ گیا جی کہ آخری درجے کی عظمت پیدا ہوے اس کے بعد آخری درجے کی ذلت اختیار کی جائے اس کا نام کیا ہے اس کا نام کیا ہے عبادت باقی وہ تفصیل ہے کہ آخری درجے کی عظمت پیدا ہوتی ہے آ علم معاف گل اسباب اور عقیدہ قدرت بات ہوئی ہے صفا پانچ تم نے اصل میں غلط بنائی ہوئی ہیں کاپیاں صفحہ پانچ دیکھو یہاں سے دیکھو نا اس کو یہاں کرو نا وہ کرو نا ہاں. دلیل سے پڑھو کہاں ہے دلیل یہ ہے ہاتھ رکھو تاکہ مجھے تسلی ہو جائے کیونکہ یہ کاپی ہے نا دستی اس لیے شاید اس پرسن کہاں ہے بھی دلیل ہاتھ رکھو میں پڑھ رہا ہوں دلیل سے عبارت پڑھ رہا ہوں آپ جب قرآن پاک کی ورق گردانی کریں گے تو یہ بات نمایاں طور پر آپ کو معلوم ہوگی کہ جس مقام پر اللہ تعالیٰ معبودیت و الوہیت کو اپنے اوپر بند فرماتے ہیں اور ہر ماسب اللہ تعالیٰ سے الوہیت کی مطلق النفی فرماتے ہیں تو وہاں دو چیزیں ضرور بیان فرماتے ہیں اول یہ کہ مافو کلسباب غیردانی میرا شان ہے میرے سوا کسی ہستی میں یہ جی سبت نہیں پائی جاتی نہ ذاتن نہ اتان نمبر دو مافوکلسباب عالم کے تمام کاموں میں صرف میں ہی متصرف ہوں اور کوئی ہستی نہیں نہ مختار تصرف یعنی کرنے والی اور نہ کوئی شفیقاری یعنی کروانے والی نہ ذاتن نہ عطان وجہ اس کی یہ ہے کہ شرق عبادت والی کے لیے شرف ہی اور شرق فل علم محرک اور مبزہ ہیں اور مشرقین کے عقیدہ میں بھی یہ دونوں لوازمات الوہیت سے ہیں یہی وجہ ہے کہ مشرقین نے سر انہی ہستیوں کو الہ بنا کر ان کی پوجا کی ہے جن کے متعلق ان کا عقیدہ تھا کہ یہ معاف غیر غیبتان اور متصر یعنی کرنے والے یا کروانے والے ہیں اور جن ہستیوں کے متعلق یہ دو عقیدے قائم نہیں ہوئے ان کو نہ الہ بنایا گیا اور نہ ان کی پوجا کی گئی اس لیے پرانے پاک نے بھی شرک فل کی ان دونوں جڑوں کے کاٹنے پر زور دیا ہے خلاص الم یہ نکلا کہ شرک فی الج کا مبزا شرک فی العلم اور شرک فلو بھائی بات سمجھ گئی اللہ, لا الہ اللہ هو الحج القیوم لا تاخده سنت ولا نوم لہو ما فل سما بات من لہو اللہ اللہ اب فائدہ ہے اس آیت کی ابتدا میں اللہ تعالی نے یہ دعویٰ فرمایا کہ معبود صرف میں ہوں اور کوئی ہستی نوری ناری خاکی وغیرہ نہیں ہے پھر اس کے دلائل بیان فرمائے چنانچہ لہو ما فی سماوات میں ہر ماں سے ما فوک تصروف کی نفی فرمائی اور منزل لذیذ میں ہر ماں سے شفاعت قاریہ کی نفی فرمائی اور جالم و ما بین اے میں ہر ماں شوا سے ما فوق السباب علم غیب کی نفی فرمائی اس لیے کے مشرقین جن کو الہ بناتے تھے انہی نظریات کے ماتحت بنایا کرتے تھے سمجھ رہے ہو خلاصہ کسی ہستی کے لیے اپنی مرضی سے پولن یا پھیلن اظہار ذلت ضلعت کرنا اس اعتقا سے جو سستی کو کو ماخو کلس بات انتہا درجہ کی عظمت میں بلندی حاصل آئے علم میں بھی اور قدرت میں بھی تشریح و تفصیل یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا یعنی اب شرک آ گیا شرک شروع ہو گیا یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی ہستی کے متعلق خواب و نوری ناری خاکی ہو یا کوئی اور چیز ہو یہ دو چیزیں قائم ہو جاؤں اول یہ کہ وہ مافوق الاسباب غیر دان سمی و بصیر حاضر و نازر ہے خواتین یاطان دوم یہ شرط ما فوکلسباب نفا نقصان کا مالک بمختار ہے یا یاطان اور جو امور اس کے حدود اختیار سے باہر ہیں ان میں وہ شفیع ہے خواتین یا اطان کہ اللہ تعالیٰ سے ضرور منوا لیتا ہے یعنی شرک شرق تصرف خلا یہ نکلا دن دوشی کیا کی جوں کے ماتا اس ہنسی کی خوش نو دیورزا اور تقرب جوہی کی خاطر جس قسم کا قول جس قسم کا نظر ہے نا جی جس قسم کا قول مثلا ندا اشتخاصہ یا عشقیہ یا ہم دو سنا یا اس کے سوز میں آہو بکا یا اس کے نام کا ورد حلف وغیرہ یا فیل بدنی مثلا قیام رکو سجود طواف اطقاف حج وغیرہ یا فعل مالی مثلا نظر خیرات تعلیمات ادا کرے گا وہی چیز اس ہستی کی عبادت بنے گی اور وہ ہستی اس کی علا اور معبود اور یہ اس کا عابد بن جائے گا اگر کہ وہ ان چیزوں کو زبان سے عبادت نہ کہے بلکہ تعظیم اور احترام ہی کہتا رہے یہی جی شرکل عبادت ول ہے سمجھ آ گیا ہے؟ خواب میں بھی یہ بات یاد رہے تمہیں کسی ہستی کی آخری درجے کی عظمت پیدا ہو اور اس کے نتیجے میں اس کے آگے آخری درجے کی ذلت اختیار کی جائے اس کا نام کیا ہے آخری درجے کی عظمت پیدا ہوتی ہے عقیدہ علم ما فوق الاسباب عقیدہ قدرت اور عقیدہ شفات کاریا کے ذریعے سمجھا اللہ کے متعلق یہ نظریے ہوں گے تو اللہ کی عبادت بنے گی غیر اللہ کے بارے میں یہ جی نظریے ہوں گے تو غیر اللہ کی جس ہستی کے بارے میں یہ جی نظریے ہوں گے وہ ہستی کیا بن جائے گی معبود اور یہ اس کا کیا بن جائے گا وہ زبان سے کہے گا میں عابد نہیں ہوں میں آبید نہیں ہوں میں تو تعظیم کر رہا ہوں بزرگوں کا ادب کر رہا ہوں تم کہو بیمانہ تو بزرگوں کا عابد ہے تو بزرگوں کا کیا ہے ہاں آبد ہے تم بات سمجھے اب عبارات بتو مخدوم علی مہائمی تفسیر مہامی انہوں نے لکھی ہے بڑی قیمتی کتاب ہے تفسیر الرحمان سمجھا دو جلدوں میں ہے اس کی عبارت ہے وال عبادت و تزل غیر اختیار تعویم نظر آ رہا ہے اے والے عبادت ہو تزل گئے ان اختیار عبادت کیا کہتے ہیں کس کو کہتے ہیں غیر کے آگے ذلت اختیار کرنا کیا اختیار کرنا ذلت اختیار کرنا لیکن ان اختیار ان اپنے ارادے سے اپنے ہاں کوئی 8 سال مدرسے میں پڑھتا رہا کوئی چھ سال پڑھتا رہا کوئی چار سال پڑھتا رہا افسوس یہ کہ عبادت الہیہ کا معنی آج تک نہیں پڑھا یہ پڑھا ہے تمہیں سمجھایا گیا ہے مدارس میں ہاں جی اللہ اکبر. یہ خلاصہ ہے قرآن و حدیث کا بزرگ ہاں خیال کرو ان اختیار والے عبادت ہو تزل گیرے ان اختیار عبادت کیا ہے دوسرے کے آگے ذلت اختیار کرنا ابودیت اختیار کرنا لیکن ان اختیارین اپنے ارادے سے ان اختیار کی قید لگا کر اکراہ کو نکال رہے ہیں کس کو جبر کو نکال رہے ہیں کہ دوسرا جبر کرے تو وہ عبادت نہیں ہے غازتی تعظیم بابجا غازت تعظیم کے بابجا ماخذ نمبر دو یعنی غازت تزل برائے نہایت تعظیم یعنی آخری درجے کی ذلت اختیار کرنا بابجا آخری درجے کی دل میں تعظیم کے سمجھ رہے ہو ماخذ نمبر تیم کی عبارت اب بازے آ گئی اللہ محبت قیم اللہ فرماتے ہیں ال عبادت عبارتقاد عبادت جو ہے وہ عبارت ہے اس اور شور سے محبود سلطنت غیبیت کہ معبود کے لیے غیبی تسلط ہے جب دیر و بیال النفے و ذرا قدرت رکھتا ہے وہ بندہ وہ معبود اس سلطا غیبیہ کے ذریعے پر نفع پہنچانے اور نقصان پہنچانے کے آگے کلو سنا دن طلکا ہے فکل و سنا دعائ ہر اور دعا اور تعظیم جو صاحب ہوا گلت کا دو جس کے ساتھ آ جائے یہ اجکا دو شعور ساحجہ عبادت تو یہ عبادت ہے یہ کیا ہے جہاں بھی یہ اعتقاد و شعور آئے گا وہ کیا بنے گی دعا ہے سنا ہے وہ عبادت بن جائے گی بات سمجھیں گے میری طرف دیکھو اب عبادت کے تین قسم کتنی قسمیں نمبر اول عبادت بدنی کیا کہہ رہا ہوں بھئی کاپیوں میں نہ دیکھو میری طرف دیکھو جب میں کاپی میں دیکھوں تم بھی دیکھو تب میں اوپر دیکھوں تم بھی مہربانی کر دو اوپر دیکھا کرو اندر کچھ نہیں ہے عبادت بدنی نمبر دو عبادت لسانی نمبر تین عبادت مالی سمجھ رہے ہو نمبر اول عبادت بدنی نمبر دو میں عبادت لسانی نمبر تین عبادت مالی عبادت بدنی چاہے کہ بدن کے کسی حصے سے ادا کی جائے جس طرح سجدہ ہے رکو ہے طواف ہے یہ عبادت کون سی ہے عبادت لسانی وہ ہے جو زبان کے ذریعے ادا کی جائے ہم کہتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ للہ کہتے نہیں کہتے یہ کہ زبان کے ساتھ عبادت ہو رہی ہے اور عبادت مالیا کہ مال کے ذریعے عبادت ادا کی جائے جس طرح صدقہ دیا جائے منت منوتی دی جائے تحریمات کیے جائیں سمجھا نیازات اللہ یہ ساری عبادات مالیا ہے عبادت کے کل کتنی قسم ہو گئے تشہد میں تم پڑھتے ہو اتحیات للہ ہے بسات و بتات تین قسم عبادت کے ہو گئے پہلا قسم کون سا ہاں دیکھو اب یہاں ہم بحث کریں گے عبادت لسانی کس کی عبادت لسانی جو گان کے ساتھ عبادت کی جائے اس کی بحث کریں گے پھر عبادت لسانی کی آگے کئی قسم ہیں پہلا قسم تمہارے پاس اگلے صفحے پر لکھا ہوا ہے شرک فعا کیا لکھا ہے ہاں دعا کا معنی پکار ہے جی دعا کا معنی پکار اب اس کی بحث ہو رہی ہے میری طرف دیکھو گے حضرت اوپر دیکھو میں سمجھا دوں شرق دو آچا ہے اللہ تبارہ کا وطالہ کے علاوہ کیا کہا اللہ کے علاوہ حیوانات نباتات جمادات نبی ولی جن فرشتہ نوری ناری خاکی کسی مخلوق کے بارے میں علم ما فوق الاسباب قدرت ما فوکل اور شفاعت قہریہ کا نظریہ رکھ کر اس کو غیبانہ حاجات میں بلایا جائے پکارا جائے سمجھا یہ ہے شرک فرد پھر سنو اللہ پاک کے علاوہ کسی نوری ناری خاکی کسی مخلوق کے بارے میں عقیدہ علم عقیدہ علم عقیدہ قدرت شفاعت یہ جی تین عقیدے رکھ لیے جائیں اور ان تین عقائد کے تحت غیبانہ حاجات میں اس کو پکارا جائے بلایا جائے ہماری زبان میں کہتے سجاتے سوریا بنے اس کا نام ہے شرک فدو شرک فندیدا سمجھ رہے ہو شرک فی دعا بن بندیدا یہ جی عقیدہ قائم ہو جائے اس کو مافوق فوق علم ہے اس کو ما فوق قدرت ہے یہ شفیع کاری ہے اسے اپنی حاجات میں پکارا اور بلایا جائے یہ کیا ہے کیا ہے ایک عجیب بات بتا رہا ہوں یہ عقیدہ جب قائم ہو جائے علم مافوق اسباب قدرت مافوق فوکل اور شفاعت کاریا اس عقیدہ کے تحت گھر بیٹھ کر اس کو پکارے یا اس کی قبر کے اوپر جا کر اس کو پکارے ہر حال میں شرک صرف دعا ہے ہر حال میں کیا ہے یہ عقیدہ جب آ جائے گا تو قبر کے اوپر جا کر اگر پکارے گا پھر بھی کیا بن جائے گا کیا بن جائے گا گھر میں بیٹھ کر پکارے گا تب بھی شرک ہے قبر پر جا کر پکارے گا تب بھی شرک ہے اور یہ وہی شرک ہے جس میں ابو جال ابولا مکے کا مشرق مبتلاف سمجھ رہے ہو اور یہ وہی شرط جس کی تردید پر قرآن پاک نے بڑا زور دیا ہے از اول تا آخر اسی مسئلے پر زور دیا گیا ہے اب پڑھو قرآن پاک کی عبارات پڑھو بلوین تون مِنْ دُونِهِ ہی ماج مِنْ کو ان بے شر کے تم بلا جو ولا کا مسلو خبیر اور وہ ہستیاں جنہیں پکارتے ہو تم اس کے سوا جنہیں پکارتے ہو تم اس کے سوا اون پکارتے ہو تم جنہیں مین تھی اس کے سوا ماں جمل کون امن ان وہ نہیں اختیار رکھتے خدور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر سنو مکے کا مشرق اپنے بزرگوں کو پکارا کرتا تھا لیکن بزرگوں کے بارے میں اس کا پہلا عقیدہ تھا قدرت ما فوق الاسباب کس کا اللہ نے فرمایا ماں جمل من امن ان کو کوئی قدرت نہیں ہے میاں تم پکارتے ہو کہتے ہو وہ قدرت رکھتے ہیں ماں جمل من کت ان کو قدرت دوسرا ان کا نظریہ تھا علم چپ والا علم علم اللہ نے فرما ان لا یسما میاں ان کو کوئی علم نہیں ہے علم ما فوق الاسباب نہ وہ تمہاری پکاریں سنتے ہیں نہ تمہارے حال کو جانتے ہیں ان کو کچھ بھی پتا نہیں ہے نہ ان کو قدرت فوق الاسباب ہے ما امل من امن ختمیر نہ ان کو علم فوق الاسباب ہے لا ہوں بلو سمے سمجھ رہے ہو ان کے نظریے کتنی تھے دو نظریوں کے تحت وہ پکارتے تھے اللہ نے فرمایا دو نظریہ جو تمہارا مبدا ہیں وہ تو ہے نہیں پکار بھی نہ کرو پکارا اس کو جاتا ہے جس کے پاس قدرت ما فوق الاسباب اور علم ما فوق الاسباب ہو ان بزرگوں کے پاس نہ قدرت ما فوق الاسباب ہے نہ علم ما فوق الاسباب ہے تھا یہ پکارے جانے کے لائق بھی کچھ سمجھ آیا ہے اس لیے آگے فرمایا بجومل قیامت یقروں بے شرکے میں جامل قیامت قیامت کے دن تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے کس کا انکار کریں گے اب جول مولوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ سیما کا قائل کافر اور مشرق ہے اس لیے کہ خدا کہتا ہے ہیں فرونا خدا نے سیما کو شرک کہا ہے حقیقت بات وہی ہے جو میں نے بتا دی ہے کہ اصل میں ان کا نظریہ تھا علم فوق الاسباب اور بولے تو صحیح چبلا ہے علم ماں فوکل اور ان دو نظریوں کے تحت وہ پکارا کرتے تھے یہی شرک ہے یہی کیا ہے میں یوم القیامت ہاں چونکہ نظریہ تھا علم ماں فوکل اسباب اور قدرت ماں فوکل کا اللہ نے اس نظریے پر فتوا لگایا کہ یہ نظریہ شرک ہے یہ نظریہ غیر اللہ کے لیے کیا ہے شرک ہے اور قیامت کے دن وہ انکار کرتے دے بہرحال خدا کہتا ہے کہ غیر اللہ کو پکارنا قدرت اور علم مافوق الاسباب کے نظریے کے تحت یہ کیا ہے شرک ہے آگے پڑھو ماخذ نمبر دو ربلا شرک اہدا فرماد و سب اس کے نہیں پکارتا ہوں میں صرف اپنے رب کو اور نہیں شریک کرتا میں ساتھ اس کے کسی ایک کو دی? اس آیت نے کیا بتایا اس آیت نے یہ بتایا کہ غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے کیوں ہونا چاہیے تھا انما ادعو ربی ولا ادعو ہی احادہ انما ادعو ربی میں اپنے رب کو پکارتا ہوں میں اور کسی کو نہیں پکارتا بجائے اس کے اللہ نے فرما دیا آپ کہہ دو میں رب کو پکارتا ہوں اور غیروں کو شریک نہیں کرتا معلوم ہوا کہ غیر کو پکارنا شرک ہے مگر اللہ کو پکارنا کیا چاہے کیا ہے؟ لیکن وہی نظریہ علم ما فوق الاسباب اور قدرت آگے بلا الله ما مالا جن سو کا بلا یا دروک م اور نہ پکار تو اللہ کے سوا ان ہنسیوں کو جو نہ نفع دے سکتی ہیں تجھے اور نہ نقصان دے سکتی ہیں بس اگر کرے گا تجھے کام تو بس بے سکتے سو ظلم کرنے والوں سے ہو جائے گا میری طرف دیکھو یہاں وہی بات ہے کیونکہ مکے کا مشرق کیونکہ غیر اللہ کو پکارتا تھا قدرت ما فو کا رسبات اور علم اللہ نے فرمایا میاں مالا یا انفا کا بڑا یا ظلموں کا خبردار تو ایسوں کو پکار رہا ہے جس کے قبضے میں نے نفائے نہ تو تو کہتا ہے قدرت ما فوق الاسباب ہے حالانکہ ان کے پاس کچھ اس لیے ان کو پکارا اس کو جاتا ہے جس کے پاس قدرت ما فوق الاسباب ہوتی ہے ان کے پاس لاجن فو کا ولا جزلو کا یعنی قدرت ما فوق الاسباب نہیں ہے فالحاضہ لا کا ان کو کبھی نہ پکارو ہاں فالٹ فن کا ظالمین اگر تھی نے کیا تو, تو ظالم بن جائے گا کیا بن جائے گا سنو سنو ظلم کس کو کہتے ہیں ظلم کہتے ہیں بز شے فی غیر محل ہی بزر شے شے کو اس کے محل میں نہ رکھا جائے غیر محل میں رکھا جائے اس کو کیا کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے اب میری طرف دیکھو اللہ عالم الغیب ہے قدیر ما فوق الاسباب اللہ علم علیم ما فوق الاسباب ہے قدیر ما فوق الاسباب اللہ کے علاوہ کوئی مخلوق علیم ما فوق الاسباب اور قدیر ما فوق الاسباب تو اللہ محل عبادت ہے کوئی غیر اللہ محل عبادت ہے. کیونکہ کوئی غیر اللہ علیم اور قدیر ما فوق الاسباب نہیں خالذا محل عبادت نہیں اب کوئی انسان اگر اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرے گا تو اس نے عبادت کو غیر محل میں رکھ دیا اس لیے ان کا زم ملزوال بات سمجھائیے عبادت کا محل کون ہے اللہ کیونکہ اللہ علیم اور قدیر ماہ فوق الاسباب ہے اس لیے عبادت کا محل کون ہے اللہ اور کوئی غیر اللہ چونکہ علیم اور قدیر ما فوق اسباب نہیں لہذا عبادت کا محل بھی نہیں اب کوئی انسان اگر غیر اللہ کی عبادت کرے گا تو اس نے عبادت کو محل سے اٹھا کر غیر محل میں رکھ دیا اس لیے وہ ظالم بن گیا کیا بن گیا ان کا نفظ عالمین تو بڑا ظالم بن جائے گا کہ عبادت کا حقدار خدا تھا چونکہ علیم اور قدیر ما فوق اسباب وہی تھا تو نے غیر اللہ کو عبادت کا محل سمجھ لیا جو کہ نہ علیم ہے جو کہ نہ قدیر ہے تو تو ظالم بن گیا ایک بات دوسری بات مالا جنف کا ولا جس کے قبضے میں نفع بھی نہیں اور یعنی وہ نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان آگے چاہے فائن نہ ضمن ظالمین کے بعد سسک اللہ ہو بے گرن ان یورج کا بے خیر ان فلاف نہیں اگر اللہ تجھے خیر دینا چاہے تو روکنے والا کوئی نہیں شر دینا چاہے تو رد کرنے والا کوئی نہیں کیا مطلب یعنی اے انسان ت نے تو ان بابو کو اور ان پیغمبروں کو مشکل کشا کے علاوہ شفیقاری بنا لیا کہ یہ خدا سے مجھے خیر دلوا دیں گے خدا کے شر کے آئے ہوئے شر کو ٹلوا دیں گے جس طرح نفع نقصان دینے والا کوئی نہیں مجھ سے منوانے والا بھی کوئی نہیں سسک اللہ بے زورن فلاح خدا نقصان دینا چاہے اور یہ بزرگ سفارش کر کے زوری زور منوا کے ٹلوا دیں خدا نفع دینا چاہے اور یہ بزرگ زوری زور تلوا دے میں ایسا چھفی کاری میرے دربار میں لاجن انفاؤ کا بلا جزروں کا کرنے والا کوئی نہیں سس اللہ و بے دور خدا سے کروانے والا کوئی نہیں اس لیے لاتا دو من دون اللہ اللہ کے سوا پکار کے لائق کو کوئی سمجھے ماخذ نمبر چار پڑھو ہو شاہ بلی اللہ رحم اللہ کی بارک وکفر اللہ ہو سبحان ہو مکہ تھا کیا لگ گئے وکفر اللہ ہو سبحان مکہ تھا کفر کا فتوا لگا یا اللہ تبارک کب تعالیٰ نے مشرقین مکہ پر بابا کہنے ان کے واسطے جوان سخی کے جو تھا ستوں بنایا کرتا تھا حاجیوں کے لیے اور کے متعلق ان سے منصب الوحیت ہے کہ بے شک وہ کھڑا کیا گیا ہے منصب الوہیت پر شروع ہوئے استغاثہ کرنے لگے ساتھ اس کے شدائد کے اندر اللہ نے کیا فرمایا یہ لوگ کافر ہیں کیا ہیں چونکہ غیر اللہ کی پکار غیر اللہ کی پکار چاہے شرک ہے غیر اللہ کی پکار چاہے ہاں ماخذ نمبر پانچ پڑھو والم طَلَبَ مِنَ موتا عَالِمًا سب سَبَبٌ انجاہ جان تے طلب کرنا ضروریات کا مردوں سے یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ یہ پکار سبب میں پورا ہونے ضروریات کا کفرن یا جب احتراض انفرن کوفرن یا جب بولے ان ہو یہ کفر ہے جس سے بچنا ضروری ہے جی تو ہر رے منہ ہا راتو حرام کرتا ہے اس بات کو یہ کلمہ یہ کلمہ کون سا اشاد اللہ اشاد اللہ اشد ال اللہ محمد ابد ہو رسول ہوں جس انسان نے یہ کلمہ پڑھ لیا یہ کلمہ اس انسان کو کہتا ہے کہ خبردار اب غیروں کو نہیں پکارنا غیروں کو یہ کلمہ جو ہے شاید اللہ علیہ اللہ والا یہ کلمہ اس بات کو حرام کر رہا ہے ورنہ سلجو مفیا من ہمیں پونا اور بہت سے لوگ آج کل اس کے اندر من ہمیں ماخذ نمبر چھ منہال یسن بغیر اللہ ہے فی ہوا شفا فقیر مشرقین مکہ کے اشرات میں سے یہ بھی تھا کہ وہ تھے مدد مانگا کرتے تھے ساتھ غیر اللہ کے اپنے ضروریات کے اندر یعنی شفا دینا بیمار کا غنی کرنا فقیر کا علاقے ہی میں صفا نو پر کر رہا ہوں صفا نو ملا ہے تمہیں خیال کرو یہ کافی تمہاری ماشاء عجیب و غریب بنی ہوئی ہے سمجھا تمہیں چاہیے کہ اس کو درمیان سے کاٹ کرنا اوپر لگا دو سفے بنا دو یہاں کاٹ کرنا سفے بنا دینا پھر تمہارے لیے آسانی رہے گی یوں تمہیں دقت ہوگی کچھ سفا تیرہ کھولو اس کے باقی مخ... آخر جو سفا تیرہ پر ہیں سفا تیرہ کے ابتدا میں ملاحا لکھا ہے وہ ہے سفا تیرہ کہاں ہے سارے دیکھو گے مجھے تسلی ہوگی سب کو مل گیا ہے سفا تیرہ مل گئے ملاحظہ ملاحظہ دیکھو سر ماخذ نمبر سات سبا ماخد سات لکھا ہے کاوی سنا اللہ پانی پتی نے ارشاد ال طالبین میں لکھا ہے دعا ادیا مردہ گاؤں زندہ گاؤں جائز نیست سن رہے ہو زندہ اور مردہ ولیوں اور نبیوں کو پکارنا جائز نہیں ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الدعاء هو ول عبادت دعا تو عبادت ہے دعا چاہے؟ اور آپ نے یہ آیت پڑھی وَقَالَ رَبَّكُمُ جُعُونِ اَسْتَجَلَكُمُ اِنَّ الَّذِينَ يَسْتَقْبِرُونَ عَمِ عَبَادَتِي فَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ تمہارے پروردگار فرماتے ہیں مجھے پوکارا کرو میں آپ پہنچا کروں گا تمہاری پکاروں کو واسطے وسیلے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بے شک وہ لوگ جو تکبر کرتے میری توحلی عبادت سے ضرور جہنم کو داخل ہوں گے داخل نہ ہونے والے آنکھ جو ہال میں ابھی تک عبارت چل رہی ہے وہ جو جاہل کہتے ہیں جا شیخ عبدل کا درجیلا اللہ یا جا خوا جشم سدین پانی پتی یہ سب کا سب جائز نیست شرک است جائز نیست یہ جائز نہیں ہے یہ شرک ہے نقل از جواہر جواہر ال سے نقل کیا گیا شیخ شیختار نے فرمایا ہے جی. کس نے جی. شیخ ختار سوفی ہے نا جی پند نامہ والا دربلا یاری مخاد حج کس کے نا بابا خدا فریاد رس مصیبت کے اندر کسی ایک سے بھی مدد نہ مانگو اس لیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی فریاد کو پہنچنے والا نہیں آئے از خدا خا کے چیک خائی اے پی سر صدر دست خلا خیر و شر اے میرا بیٹا جو کچھ مانگنا ہو اللہ سے مانگ اے میرا بیٹا جو کچھ مانگنا ہو اللہ سے مانگ سدر دست خلائق خیر و شر مخلوق کے ہاتھ کے اندر نہ خیر ہے نہ شر ہے غیر حقرا ہر کے خان ادائے پسر کی در عالم ازو گم تر اللہ کے علاوہ کسی کو جو پکارے گائے میرا بیٹا اس جہان کے اندر اس سے بڑا گمراہ اور کون ہو سکتا ہے من ازلو من یدو بالکل اللہ اللہ کے سوا پکارنے والے سے بڑا گمراہ اور کوئی نہیں ہے سمجھ رہے ہو سبحان اللہ حدیث ہے نبی علیہ السلام تو تسلیم کی آپ نے فرمایا مخلوق سے کچھ نہ مانگو مخلوق سے جو کچھ بھی مانگنا ہو اللہ سے مانگو جو کچھ بھی مانگنا ہو آگے سنو آگے فرمایا نمک اگر مانگنا ہو تو وہ بھی اللہ سے مانگو نمک کس سے مانگو نمک اگر مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو وہ ہتا شیسا ہی اگر اے انسان تیرے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی اپنے رب سے مانگو نمک ضرورت ہو تو کس سے مانگو جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو کس سے مانگو اللہ ہمیں ایسا مانگنے والا بنا دے آہ, ہمارا یقین ایسا بن جائے کہ ہم نمک مانگیں تو اللہ سے مانگیں جوتے کا تسمہ مانگیں تو اللہ سے مانگیں صحابی رسول کہتا ہے راوی حدیث کہ جب سے میں نے نبی علیہ السلام سے یہ پیارا فرمان سنا اس کے بعد اگر میں گھوڑے پر بیٹھا ہوتا ہوں اور میرا چابک نیچے گر جاتا ہے تو میں کسی کو نہیں کہتا کہ مجھے چابک اٹھا کر دو میں نیچے اترتا ہوں چابک بھی خود اٹھاتا ہوں میں کسی مخلوق کو یہ نہیں کہتا کہ مجھے چابو اٹھا کر دو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس فرمان کے خلاف کر بیٹھا کہ میں مخلوق سے مانگ رہا ہوں سن ہو اور حدیث اطرمی شریف کی نبی علیہ السلام و نے فرمایا ہے اللہ سے مانگو کیا فرمایا فرمایا اگر تم نہیں مانگو گے تو اللہ ہو وہ اللہ ناراض ہو جائے گا اللہ ناراض ہو جائے گا ابن بنو ایک عالم گزرا ہے محدث گزرا ہے تابی ہے وہ کہا کرتا تھا دعا کیا کرتا تھا یا من و ہینا لا یو یا جامن یغزب ہینا اے <تصفح> وہ ذات جس سے نہ مانگا جائے تو ناراض ہو جایا کرتا ہے بوتی ہی نا اور جب اس سے مانگا جاتا ہے تو دے دیا کرتا ہے مہربانی کر میری فلانی مراد پوری کرتی اے وہ ذات جس سے نہ مانگا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے اور جب مانگا جائے تو دے دیا کرتا ہے میری فلانی مراد پوری اللہ ہو یکبین اللہ یوس و بنی آدما ہی نا یس آلو اللہ سے جب نہ مانگا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے بنی آدم سے مانگا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے بنی آدم سے مانگا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے اللہ سے نہ مانگا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے اللہ کی یہ شان ہے that I